ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اثر حضرت ام آلقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حجامہ لگواتی تھیں اور روزے سے ہوتی تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور بھتیجیاں بھی حجامہ لگواتے آپ ان کو نہیں روکتی تھیں